السلام تو وسلہ مہل یا نبی اللہ و علی واقع و نور اللہ مدنی چینل کے محترم ناظرین رمضان مبارک کی آٹھویں شبابئی سات روزے جا چکے بڑی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان گزرتا جا رہا ہے تھوڑا سا غور کریں تو اشرائے رحمت آدھے سے زیادہ گزر گیا اب اشرائے رحمت کی بھی چند راتیں رہ گئی ہیں اشرہ مخفرت پھر اشرائے جہنم سے آزادی ہر کوئی اپنا محسبہ کرے اپنا مراقبہ کرے کہ یہ جو ماہ مبارک ہمارے درمیان رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے اس میں سے میں نے کتنا حصہ لیا وہ عباداتوں وہ عبادتوں کی کمزوری اور سستی جو رمضان سے پہلے تھی کہ اب بھی ہے میں اس کے لیے آپ کو ایک معیار بیان کرتا ہوں وہ ہے مدنی انعامت مشورہ ہے اگر آپ قبول کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بے حد سے فائدہ اور نفع حاصل ہوگا آپ مدنی انعامات لے لیجیے ایک چھوٹا سا ایک رسالہ ہے میرے پاس تو انگلش میں ہے مگر یہ اردو انگلش تو میں نے مطلب رکھا وہ جب ساؤتھ افریقہ کا دورہ تھا تو اس وقت نیت کی تھی کہ انگلش میں مدنی انعامات کو عمل کریں گے تاکہ کچھ ورڈنگ وغیرہ پروپر ہو جائیں کچھ اصطلاحات انگلش میں بھی یاد ہو جائیں تاکہ بیان وغیرہ کرنے میں اسلامی بھائیوں کو سمجھانے میں جو اردو نہیں سمجھے آسانی ہو البتہ اردو میں یہ مدنی انعامات کا رسالہ بھی موجود ہے اسلامی بھائیوں کا الگ ہے اسلامی بہنوں کا الگ ہے اور چھوٹے بچوں کے لیے بھی اس میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے اشورا یہ ارد کر رہا ہوں کہ آپ مدنی انعامات لیں اور روزانہ پہلے آپ ایک بار اس کو لے کر پڑھ لیں اور پڑھ کر آپ دیکھ لیں کہ میرے امال کی کیا پوزیشن ہے اب میں نہیں کہتا کہ اس میں سب کچھ ہے مگر اس میں بہت کچھ ہے یہ یہ آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر اب تک آپ نے نہیں دیکھا اندازہ ہو جائے گا کہ مثال کے پر اگر اس میں اتنے مدنی انعام لکھے تو میں مطلب ففٹی ہے یا میرا 40% عمل ہے یا 63% میرا اس پر عمل ہے تو یہ ہوگا کہ آپ اب یہ دیکھیے کہ اب گریجولی آپ اپنے مدنی انعامات کی پرسنٹیج بڑھاتے چلے جائیں مثال کے طور پر اس پر سورہ ملک لکھی ہوئی اگر اب تک سورہ ملک پڑھنے کا معمول نہیں ہے تو آپ نے اگلے دن سورہ ملک جو اشاع رات کو پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنی شروع کر دی اس میں تین سو تیرہ مرتبہ در شریف لکھا اب تک نہیں تھا تو آپ وہ بھی عمل شروع کر دیں قصبیہ فاطمہ لکھا ہے تو وہ بھی شروع کر دیجیے جماعت کے ساتھ نماز ہے سنت قبلیہ بادیا ہے نوافل ہے اشراک و چاشتے اوابین ہے تاجد ہے اخلاقیات کے حوالے سے آپ دی جناب سے گفتگو کرنے کے حوالے سے غبت کے حوالے سے دعوت اسلامی والے اپنے تنظیمی طریقے کار کے حوالے سے مطالعے کے حوالے سے بہت کچھ اس میں مواد ہے میں نے چند ہی لمحوں میں آپ کو بہت ساری مدنی انعامات کی تھوڑی تفصیل بیان کی ہے اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اپنے آپ کو گریجولی آگے لیں گے نارملی طور پر بندہ پیچھے ہٹتا ہے لیکن جب کوئی جیسے کہ اوپر چڑھنے کے لیے رسی ہوتی ہے نا کہ آپ رسی پکڑ کر اوپر چڑھتے رہتے ہیں تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک اوپر چڑھنے کے لیے آپ کے پاس ایک رسی ہے جو آپ کو ان شاء اللہ بلندیوں تک امید کرتا ہوں لے جائے گی اور عبادت کرنے میں عبادت پر مدد پانے میں اور عبادت کی فہرست ذہن نشین کرنے میں یہ مدنی انعامات آپ کے زبردست معاون ثابت ہوں گے فار ایگزامپل کیا سات رمضان المبارک کو آپ کے مدنی انعامات فورٹی ہیں چالیس ہیں تو اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے آپ کو پندرہ رمضان المبارک تک یا چودہ رمضان المبارک تک ان چالیس کو میں پینتالیس تک لے جاؤں گا مشکل نہیں ہے صرف توجہ کی ضرورت ہے تھوڑی سی ڈسکشن آپ کی تھوڑی چینج ہو جائے گی عمل میں آپ کو تبدیلی نظر نہ آئے تب کہیے گا اس میں تو درجے بھی لکھے ہیں فرسٹ سٹیپ، سیکنڈ سٹیپ، تھرڈ سٹیپ سٹیپ بائی اسٹیپ کریں پھر سیونٹی ٹو ہے تو یہ ڈیلی بیسس پر سیونٹی ٹو نہیں ہے بہتر نہیں ہے روزانہ کی بنیاد پر اس میں آپ دیکھیں گے تو ڈیلی بیسز روزانہ کی بنیاد پر کچھ اور ہیں ہفتہ وار بنیادوں پر کچھ اور ہیں ماہانہ بنیادوں پر کچھ ہیں اور کچھ اس میں سالانہ بنیادوں پر ہیں پھر آخر میں مزید اور اسپیشلائز کرنے کے لیے خصوصیت پانے کے لیے تو وہ پھر امیر السنت سے بالخوص و محبت کرنے والوں کے لیے ایک دل میں چاہت اور ایک رغبت پیدا کرنے کے لیے امیر سنت کا دوست اگر بننا چاہتے ہیں آپ محبوب بننا چاہتے ہیں منظور نظر بننا چاہتے ہیں پیارا بننا چاہتے ہیں اس کے لیے اور مزید تھوڑا سا اس میں پلس کیا گیا ہے تاکہ ہم بمل بنتے رہیں غرض صرف یہ ہے کہ ہم نیک بن جائیں ہم پرہیزگار بن جائیں اب متقب بن جائیں اور اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوتے چلے جائیں تو یہ ایک بات تھی کہ آج چونکہ آٹھویں شب ہو گئی ہے اور عموماً ہم لوگ بیک فٹ ہوتے ہیں پیچھے کی طرف جاتے ہیں اور نیتیں ہم نے چاند رات سے پہلے بہت ساری کی ہوتی ہیں کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا مگر اس پر روٹین ہم آہ عمل نہیں کر پاتے ہمارا عمل کرنے کے حوالے سے کمزوری رہ جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو شروع میں ارض کی تھی کہ کم از کم روزانہ کی ایک سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لیجئے کچھ, کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں میں منیمم آپ کو ایک سورہ یاسین غالباً نارملی طور پر جو درست پڑھنے والا ہے نارملی طور پر وہ دس بارہ منٹ میں عموماً سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں جو بھی آپ کو اللہ کی توفیق سے وقت ملے صرف ایک سورہ یاسین اگر آپ روزانہ سخی طور پر پڑھنے کی کوشش کریں یا درست پڑھنے کے پھر مدرسہ کا رخ کریں مست و مدینہ بالغان کا اسلامی بھائی جو پڑھاتے ہیں وہاں پر ان شاء امید ہے کہ آپ کا قرآن پڑھنا درست ہو جائے گا بات تھوڑی سی وہ عمل کی طرف چلی تھی تو میں نے کہ آپ مدنی انعامات کا بیان ہو جائے اور انشاءاللہ شاء و تبارک وطا ہمیں عمل کا جذبہ بھی اللہ نے چاہ تو نصیب ہو جائے گا عمل کی توفیق اللہ تعالی ہی عطا فرماتا ہے ہم نیت اچھی کریں ہم ارادہ اچھا کریں ہم دعا کریں اس کی بارگاہ میں کہ وہ دعا قبول کرنے والا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دو شری پڑھیے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علی یا رسول اللہ میرے پیارے محترم مدنی چینل کے ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی دعوت اسلام جو روز بر روز ترقی کی طرف گامزن تھی اس سے کفار کے دل میں زبردست عداوت اور حسد بھی بڑھتی چلی جاتی تھی کیونکہ وہ بنیاد جو تھی وہ حسد بہت زیادہ تھی پھر فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے تو جو, جو ترقی ہوتی ویسے ہی اداوت اور حسد اور دشمنی کا جو رجحان تھا وہ بڑھتا چلا جاتا تھا سن ہجری میں جب ادیبیا سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وقت یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا درپے ہوا اور ایک مشہور جادوگر تھا لبید ابن آسم آسم آسم اس سے رابطہ کیا کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی تکلیف کا سبب بنے اور جادو کی ترکیب وہاں مطلب اس کو سنائی اپنی داستان سنائی کہ ہم تباہ برباد ہو رہے ہیں اور ہمارا نام و نشان مٹ رہا ہے اور ہم نے بہت سازشیں کی ہم نے بہت منصوبے بنائے اور کافی لوگوں کو بھڑکایا لیکن ہم ناکام رہے اور ہم نے بڑے بڑے جادوگر بھی استعمال کیے مگر ان کو بھی کوئی کامیابی نہیں مل سکی اب بڑی بھاری آرزو لے کر ہم تیرے پاس آئے اور تیری بڑی دھوم مچی ہوئی ہے کہ تو بہت بڑا جادوگر ہے تو بڑے کام کر دیتا ہے تو ہمارا بھی کام کر دے اور اس کو بھاری نذرانے وغیرہ بھی حامی بر لی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک یہودی لڑکا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا کسی طرح ورغلا کر اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنگی مبارک کا ایک ٹکڑا اور چند موے مبارک حاصل کر لیے اب اس نے اس کی بیٹیوں نے جو فن میں بھی اس سے دو قدم آگے تھے جادو کیا اور ان چیزوں کو ہر خجور کے خوشے کے خلاف میں رکھ کر بنی زوریخ کے ایک کنویں کی تی میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا اب چھ ماہ جب گزرنے لگے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کے معمولی اثرات ظاہر ہونے لگے چالیس روز گزرے تو تکلیف اور اضافہ ہوا آخری تین دن میں اور اضافہ ہوا اب یہ جو جادو تھا اس کی تکلیف اور اس کے اثر سے متعلق الحمد خزان خزانہ عرفان میں نعیم الدین مراد آبادی ع رحمت اللہ ہادی لکھتے ہیں کہ یہ جو جادو ہوا تھا اس جادو کے حوالے سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر جو اثر ہوا وہ حضور کے جسم مبارک اور آزائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا قلب و عقل و اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا یہ یاد رکھیے گا البتہ جب تکلیف زیادہ بڑی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب عز و اجلّہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اسی رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں حقیقت حال سے آگاہ کیا گیا چنانچہ میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ عائشہ میں نے اپنے رب سے جس بات کے بارے میں دریافت کیا تھا میرے رب نے مجھے اس کے متعلق بتا دیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا رسول اللہ, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بتایا گیا تو عائشہ دعا رات کو خواب میں دو آدمی میرے پاس آئے ایک میرے سر سرحانے بیٹھ گئے دوسرے پاؤں کے نزدیک ایک روایت کے مطابق وہ جبرائیل اور مکائی علیہ السلام تھے ایک نے دوسرے سے پوچھا انہیں کیا تکلیف ہے دوسرے نے جواب دیا انہیں جادو کیا گیا ہے پوچھا کس نے کیا ہے جواب ملا لبید ابن عاصم نے پوچھا کس چیز میں بتایا کنگی کے ایک ٹکڑے اور چند مالوں اور برا حال بیان ہوا پوچھا کہاں رکھا ہے تو کے کا پتہ بتایا گیا کہ پتھر کے نیچے اس طرح دبا دیا گیا ہے کچھ اب کیا کرنا چاہیے بتائیے اس کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے پھر اس پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکالا جائے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وضہ ال امار ابن یاسر اور حضرت زبیر عبدی اللہ تعالی عنہما کو اس مقصد کے لیے اس کنویں کی طرف بھیجا انہوں نے پانی نکال کر اس کنویں کو خشک کر دیا اتنے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود وہاں تشریف بھی لے گئے پتھر اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے وہی چیز جو بیان کی گئی تھی وہ برآمد ہوئی اور چند بال جو تات کے ایک ٹکڑے میں بندھے ہوئے تھے اور اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں 11 گٹھان جس کو کہتے ہیں اسی اسلح میں سیدہ جبریل لمین علیہ السلام عزیز ہوئے اور دو صورتیں سور فلق اور سور ناس پڑھ کر سنائی اور عرض کیا آپ ان صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرے کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں چنانچہ دونوں صورتوں کی گیارہ آیتیں پڑھی گئیں ان کی تلاوت سے گیارہ گرے کھلی اور ساری سوئیاں نکل گئیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت میں جو وہ اثرات تھے وہ زائل ہوئے جادو کا اثر بھی زائل ہو گیا اس پر صحابہ کرم علی الدوان نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ ارشاد فرمائے تو اس خبیص کا سر قلم کر دیں تو آقا مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا مجھے تو اللہ تعالی نے شفا بخش دی ہے میں اپنے لیے لوگوں میں فتنے کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتا ان اس وقت غور کیجئے کہ میرے کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کس قدر ارفا و آئلہ ہے کہ اپنے ذات کے لیے اپنے جان کے دشمنوں سے بھی کبھی انتقام نہ لیا میرے مدنی چینل کے ناظرین ہم نے ابھی جو واقعہ سنا اور اس واقعے کے تحت جن دو صورتوں کے متعلق ابھی آپ کو بیان کیا گیا وہ سور فلک اور سورہ ناس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان دو صورتوں میں بڑی برکت عطا فرمائیے اور ان دو صورتوں میں بڑی مطلب کہ رحمتیں ہیں چنانچہ آپ کو آج سورہ فلک اور سورہ ناز کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں مدنی پھولوں کی اس مدنی مہک کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کیجیے یہ دو صورتیں بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہیں اگر سعین عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ ہد و سورہ یوسف کی آیتیں پڑھائیے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اے اقبا بن عامر تم قل اعود برب الفلق سے زیادہ اللہ عزب و اللہ کو محبوب اور اس کے نزدیک زیادہ بلی کوئی صورت ہرگیز نہیں پڑھ سکو گے اگر تم سے ہو سکے تو نماز میں یہ سورت پڑھنا نہ چھوڑو سورہ فلق اور سورہ ناس کل رروز بے الفلق اور کل الروز قرآن مجید کی جو دو آخری صورتیں ہیں اسی طرح ایک حدیث حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی والی وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ گزشتہ رات کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئیں جن کی مثل کوئی آیت نہیں وہ کل اروض بب الفلق اور ناس ہیں جبکہ ابو دعوت شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو اور ابوا کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ میں شدید آندھی اور تاریکی نے گھیر لیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل اروض برب الفلق اور کل اروض بب ناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی اور مجھ سے فرمایا اے اقبا ان دونوں کے ذریعے پناہ مانگا کرو کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز کے وسیلے سے پناہ نہیں مانگی تو کتنی فضیرت ہے ان دونوں صورتوں کی اور اس سے کس قدر ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں کہ اس کا جو جس شان جو نازل ہوئی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو جادو ہوا اور جادو کے جو اثرات آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک اور آزائے ظاہرہ پر جو ظاہر ہوئے اور قلب و اکل و اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا تھا تو اس طرح یہ دو صورتوں کو پڑھ کر ان کی جو گیارہ آیتیں تھیں یہ پڑھیں تو کس قدر اس میں وہ پوری خلاصی ہو گئی سورہ مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں قل بِرَبِّ اور فلک یعنی یہ اللہ تعالی سے پناہ لی جا رہی ہے تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالی کی یہ جو, جو وصف ہے اس کے ساتھ اس کا ذکر جو کیا گیا کہ کیا وصف وسف یہ ہے کہ تم فرم میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے یہاں پر جو ہمارے مفسر نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے شب کی تاریخی دور فرماتا ہے تو وہ قادر ہے کہ پنا چاہنے والے کو جن حالات سے اس کو جو خوف ہے ان کو دور فرمائیں جب پریشانی اور حالات ہوتے ہیں تو جیسے رات کی تاریخی جیسے رات میں کسی وحشت ہوتی ہے کہ جلدی جلدی رات ختم ہو اور صبح آ جائے صبح کی روشنی صبح کا نور مجھے نصیب ہو تو وہ رب جو جو, جس جو رات کی تاریخی کو ختم کر کے ہمیں صبح عطا فرماتا ہے تو جب ایک خوف کی حالت میں اور جن حالات میں انسان دوچار ہوتا ہے اور جب اس رب کی پناہ لیتا ہے تو جو رات کی تاریخی وہ جو صب ع فرماتا ہے تو اسی طرح تمہیں غم و دکھ سے نکال کر راہ تو سکون عطا فرمانے والا ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں تو جیسے کہ مفس لکھا کہ جس طرح شب, تا شب تار میں آدمی طلوع صبح کا انتظار کرتا ہے رات کی تاریخی میں انسان جب صبح کا انتظار کرتا ہے ایسے ہی خائف خوف زدہ امن و راحت کا منتظر رہتا ہے مزید یہ کہ صبح اس تیرار اور اس کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے تو مراد یہ ہوئی کہ جس وقت ارباب کرم و غم کو کشائش دی جاتی ہے اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں میں اس وقت کے پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں کل ارو دو بے میں اس کی پنا لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے اتنی خوبصورت تفصیل ہے خلق اس کی سب مخلوق کے شر سے یعنی جاندار ہو یا بے جان مکلف ہو یا غیر مکلف مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ مخلوق سے مراد خاص ابلی سے جس سے بتر مخلوق میں کوئی نہیں اور جادو کے عمل اس کی اور اس کے جیسے ایوان اور لشکر اس کے جو لوگ ہوتے ہیں کی مدد کی سے پورے ہوتے ہیں تو میں اس کی سب مخلوق کے شر سے میں اپنے رب از وجاللہ کی پناہ لیتا ہوں پھر فرمایا ومین شرغ غاز ازا وقب اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے یعنی امن مومنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا اے عائشہ اللہ کی پناہ لو اس کے شر سے یہ اندھیری ڈالنے والا ہے جب ڈوبے یہ ترمیسی کی یعنی آخری آخر ماہ میں جب چاند چھپ جائے بڑی کام کی بات ہے بڑا پیارا بدنی بھولے کہ آخر ماہ میں جب چاند چپ جائے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں اب غور سے سنیے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے ومین شرفت اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں یعنی جادوگر عورتیں جو ڈور میں گرے لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پر پڑ کر ہیں جیسا کہ لبیت کی لڑکیاں جس کا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بیان کیا اس کے آگے ایک مسئلہ لکھتے ہیں سدالفاظل صدر الفاظ نویم الدین موراد آبادی علیہ رحمت اللہ کے یہ جو کاغیل جھنڈے وغیرہ جو کہتے ہیں یہ بنانا اور ان پر گرے لگانا آیت قرآن یا اسماء الہیہ دم کرنا یہ جائز ہے تاکہ یہ بات بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی یا وسا ہو تو وہ دور ہو جائے جمہور صاحبہ تابعین اسی پر ہیں اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور یہ صورتیں پڑھ کر اس پر دم فرماتے اس پر اور طویل مواد موجود ہے لیکن وہ جادو کا اس میں موضوع الگ ہے اس میں یہ تعویزات وغیرہ جو جس کو ہم روحانی علاج بھی کہتے ہیں وہ موضوع وہ اس کا ایک پورا موضوع الگ ہے کہ روحانی علاج کی جو شرعی حیثیت ہے تعویذات کی جو شرعی حیثیت ہے دم درود جس کو ہم کہتے ہیں اس کی جو شرعی حیثیت ہے الحمد للہ دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ تعویزات اور اورات اور دم وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے دھاگے وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں پاؤں کو پا باندھنے کے دھاگے دیے جاتے ہیں اور بھی بہت سارے ایسے عملات ہیں پیسے نہیں لیے جاتے دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں اس کام کی رقم نہیں لی جاتی پیسے نہیں لی جاتے فیس سبھی اللہ یہ کام کیا جاتا ہے تعویذات وغیرہ اور دم وغیرہ کیے جاتے ہیں اوراد دیے جاتے ہیں کہ یہ پڑھ لیجیے یہ پڑھ لیجیے یہ پڑھ لیجیے اس سے یہ, یہ شفا ہوگی یہ شفا ہوگی یہ شفا ہوگی تو ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں قرآن کی سے ملتی ہیں حدیث پاک سے ملتی ہیں بزرگانے دین کے اقوال سے ملتی ہیں اور وہ جائز چیزیں ہوتی ہیں جن میں کوئی مطلب کفور و شرکیہ باتیں غیر شرعی باتیں نہیں ہوتی تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر لوگوں کو نفع ہوتا ہے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں بس سو سو میں آنے کے بجائے اس کے استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو استعمال کر لینا چاہیے بہت فرق پڑتا ہے میں نے تو ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کو صحیح ہوتے ہوئے دیکھا ہے جی ہاں ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کو صحیح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کا ایک نیک بندہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے اور جب میں نے اس سے روٹی کو دم کرایا اور کسی کو دیا تو وہ صحیح ہو گیا جی میں امیر علیہ سنت کی بات کر رہا ہوں اس امیر سنت بھی کھانا کھا لے نا ایک مرتبہ یہی کیا تھا کہ امیر علیہ سنت اسلام بھائی تھے ہمارے بیمار تھے ان کے گھر کے بچوں کی امیر بیمار تھیں صحیح ہی ہو رہی تھی روٹی نہیں بابا دم کر دیں مجھے پہلے کے کچھ واقعات پتا تھے روٹی نہیں دم کر کر ان کو دی اب اللہ اور اس کی... اللہ کا نام لے کر امیر روٹی پہ دم کر دیتے دور شریف پڑھ کر کچھ بھی پڑھ کر ایک مطلب کو ورد کو وظیفہ پڑھ کر روٹی پہ دم کر دیا جب لوگوں نے مریض نے کھایا صحیح ہو گیا تو جب اللہ کے نیک بندوں جب اللہ کا نام لے کر دم کرتے ہیں اس کی کتنی برکت ہوتی ہے تو جب کسی چیز پہ اللہ کا نام لکھا جائے اور جو حدیث پاک میں جو اراد وجہ لکھے گئے لکھے جائیں تو اس کی کتنی برکت ہوگی یہ پورا موضوع ہے کبھی اسی ماہ میں موقع ملا تو مدنی پھولوں کی مدنی مہک میں ان اللہ اس موضوع کو اور جادو کے موضوع کو بھی نیت ہے میں ان اللہ تعالیٰ کبھی لے کر حاضر ہوں گا تاکہ جادو کے حوالے سے بھی جو مس کنسیپشنس ہیں ہمارے غلط فہمیاں وہ دوروں جادو ہے جادو ہوتا ہے مگر جادو سے بچنے کی صورتیں بھی ہمیں عطا کی گئی ہیں جس سے کہ یہ جادو ہی ہوا تھا مگر اس کا کیسے یہ جادو کے اس کے اثرات زائل ہوئے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں البتہ اسی سورہ مبارکہ میں سورہ فلک کے آخری اس میں آیت میں ہے ومین شرح اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے یعنی حسد والا وہ ہے جو دوسرے کے زوالے نعمت کی تمنا کرے حاص سے مراد یہود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسد کرتے تھے یہ خاص لبید بن عاصم یہودی مزید لکھتے ہیں حسد بدترین صفت ہے اور یہی سب سے پہلا گنا ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابل سے کہ ابلیس نے حسد کی عزت آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور تمام فریشوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا سجدہ نہیں کیا وجہ بتاؤ اس کے وجہ میں تکبر بھی تھی حسد بھی تھا حسد تکبر بھی رہا ہے نا انا خیر و خلقتنی من نار اور خلق تین میں سے بہتر ہوں مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا حسد کی آگ میں جلا سجے سے انکار کیا اور کہاں کافی کافرین اور کافی میں سو گئے قابل نے حابل سے حسد کیا جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا وہ ش... اس کے لیے لڑکی اس سے شادی کرنا جائز ہی نہیں تھی وہ تو حابل ہی سے اس کی شادی ہو سکتی تھی قابل سے جس کی ہو سکتی تھی قابل چاہتا تھا کہ میں وہ حابل سے جس کی ہوتی میں اس سے کروں وہاں بھی حسد نے آ کر گھیرا آخر کار قابل نے حابل کا قتل کر دیا دونوں آدم علیہ سلام کے بیٹے تھے اور یہ جو قتل کس نے کس کو کیا اس کی پہچان کے لیے کہ قتل قوف سے ہے اور جس نے قتل کیا اس کا نام بھی قوف سے شروع ہوتا ہے قابل یہ قاتل تھا اس نے قتل کیا حابل کو اور وجہ حسد بنی یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے وہ نعمت ضائع ہو جائے اسے وہ نعمت چھین لی جائے زوال نعمت کی تمنا کرنا کتنی بری حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے پھر حسد کرنے والے کو کبھی کچھ کبھی بھلا نہیں ہوتا کیونکہ ہسد کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے حسد کیا ہے اس کی نعمت کے ساتھ یعنی جو اس کو اللہ نے نعمت دی ہے اس سے اس کی نعمت کے ساتھ حسد کیا اب جب اس کی نعمت بڑھے گی تو اس کا حسد بھی بڑھے گا مطلب بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کا گلا بہت اچھا ہے اور پتہ ہے کہ جب یہ کرے گا تو میں رہ جاؤں گا تو اس کے, کے گلا بیٹھ جانے کی تمنا کرتے کا گلا بیٹھ جائے اس کا گلا نہ گلا رہے گا نہ میری باری ختم ہوگی یہ بیمار ہو جائے یہ آئے نہیں اس کی دولت ختم ہو جائے اس کی عزت ختم ہو جائے اس کی شہرت ختم ہو جائے حسط پوری کتاب مخت المدینہ کی جس کا نام ہی حسد ہے اور اس کی بڑی تباہیاں ہیں ہیں گھر گھر میں اس کی تباہیاں آپ اپنے بچے کو کوئی چیز دیں تو دوسرا بچہ آپ سے جھپٹے گا کہ نہیں اس کو نہیں دو مجھے دو آپ کسی کو پیار کے دوسرا بچہ جھپٹے گا اس کو پیار نہیں کرو مجھے پیار کرو بچہ ہمیں بتا رہا ہے اور بچہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ یہ ہم بچے ہیں ہمارے لیے تو چلو ابھی ہم چل جائیں گے کیونکہ مطلب اگر جو ہسد ہی کر رہا ہے مگر کیونکہ وہ نہ اس کو گناہ تو نہیں مل رہا مگر وہ ہمیں سکھا رہا ہے حسد کیا چیز ہے آپ کو کاروبار ہے آپ دیکھیے کہ آپ کاروبار میں حسد میں ابتدا تو نہیں ہے آپ نے کیوں کسی کو اپنا حریف بنا لیا کاروبار کے اندر کسی پڑوسی کے اس سے کیوں حسد ہو گئی کہ وہ پڑوسی پھل رہا ہے پھل رہا ہے اس کے گھر میں طرح طرح کی نعمتیں طرح طرح کی وہ اشیاء آ رہی ہیں آپ تو کیوں اس سے حسد ہو گئی ہے اسپیشلی شادی کے بعد آ, گھر میں یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ جب وہ شوہر بیوی بی کی طرف تھوڑا سا مائل ہوتا ہے تو ماں چاہتی ہے کہ یہ میری طرف آ جائے بہنیں چاہتی ہے میری طرف آ جائے اگر وہ آدمی ماں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے بہنوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو بیوی بی کہتی ہے کہ یہ میری طرف آ جائے کیوں دنیا بیوی بی میں محبت ہوتی ہے تو لوگ آ, وہ چاہتے ہیں کہ یہ آ, ان میں جدائی ہو جائے مانتا ہوں کہ ہر زی نعمت حرد کیا جاتا ہے یعنی جو نعمت جس کو نعمت دی جاتی ہے اس کے حسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کسی سے حسد کیوں کریں آپ کہیں گے کہ ہمیں حسد نہیں ہے تو آپ اس کی تعریف کیوں نہیں سن سکتے اس نے نہ آپ کی نہ اس نے وہ گالیاں دی ہیں نہ آپ کو قتل کیا ہے نہ آپ کی جائیداد کھائی ہے آپ کسی کی تعریف سنتے آپ کو آپ کو کیوں برا لگتا ہے چلے یہ بتائیے کو بکس ہے کوئی ہے کو حسد ہے کیا چیز ہے किस کی وجہ سے آپ کو اس کا بولنا اچھا نہیں لگتا کس چیز کی وجہ سے شہرت اچھی نہیں لگتی کس چیز کی وجہ سے آپ کو اس کی طرف لوگوں کا مائل ہونا اچھا نہیں لگتا اگر اس نے ایک ہی دو دکانیں لے لی تو بولنے دے نا پھر آپ کو جلن کیوں ہو رہی ہے کیوں جل رہے ہیں آپ ہر سب جلنا ہی تو ہے جیل پروفیشنل جیل ایسی پھر کسے کا نام ہے گھر گھر کیا یہ جیلیسی کے ماحول عموماً نہیں نظر آتے بھائی بھائی میں جیلیسی ہو جاتی ہے بہ ہوش اقل مند سمجھدار قسم کے بھائی ہوتے ہیں سمجھدار قسم کی ماں, بھائی اور بہنیں ہوتے ہیں اگر طبی طور پر اگر باپ کا رخ کسی طرف ہو جائے یا ماں کا رُخ کسی طرف ہو جائے پیار اور محبت کی وجہ سے دوسرے بھائی بہنوں کو کیوں حسد ہو گئی حسد نہیں ہونی چاہیے نہیں جلیں ہاں اس کو جلنا بولتے ہیں کیوں جلتے ہیں آپ? مت جلیے کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال عزت شہرت منصب وجاہت کوئی مقام و مرتبہ دے دیا کیوں جلتے ہیں اللہ جس کو چائے بلندی ترقی عزت عطا فرما اب امیر علیہ سنت کو دیکھیں مطلب ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے جس کو بیک گراؤنڈ کہتے ہیں نہ مطلب کہ پیچھے سے کوئی ایسا مطلب کہ گدی ہے جس کو پیر کھانا کہتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں نہ والد صاحب کی کوئی ایسی شہرت تھی نہ کوئی ایسا مالدار قسم گھر کوئی ایسا چیز نہیں ایک نارمل قسم کی ایک فیملی کا ایک نارمل فیملی وہ بھی جن کے والد صاحب بچپن میں انتقال کر گئے اور اپنے بھائی بیر انتقال کر گئے گھر کے کفیل ہو گئے اور ان کی ایک غربت کی زندگی جس کے گھر میں پنکھا تک نہیں تھا ایسے شخص نے محنت مزدوری کر کر اور پھر خود کو مذہب کی طرف لا کر کام کیا کام کیا آج دنیا بھر میں پروانہ وار عاشق نے رسول ان کی طرف لپکتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو مقام مرتبہ اتنا کیا تو اللہ تعالی کب کس کو کس طرح مقام مرتبہ اتنا فرما دے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے پیار ڈال دے عزت ڈال دے وقار ڈال دے اس کی عظمت ڈال دے ہم نہیں جانتے تو اسی طرح کب کس کو کس طرح اللہ تعالی بلندی مقام عزت و شعر عطا فرمائے اس کے لیے رسک کے دروازے کھول دے اس کے لیے مال کے دروازے کھول دے اس کے لیے محبت کے دروازے کھول دے ہم نہیں جانتے ہم اگر یہ دیکھیں کہ یار یہ راتوں رات یوں ہو گیا یہ جناب پیسے والا ہو گیا یہ عزت والا ہو گیا یہ منصب والا ہو گیا یہ شہرت والا ہو گیا تو یہ نہیں ہے مناسب ہمیں حسد سے خود کو بچانا پڑے گا شیطان یہ حسد لاتا ہے ہمیں خود کو حسد سے آپ کو روکنا پڑے گا تھوڑی اس پہ اسٹرگل پڑے گا وہ کوشش کرنی پڑے گی اور دل بڑا رکھنا پڑے گا بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ کبھی اس طرح کا آپ دیکھیں تو دعا دیں یا اللہ میرے بھائی کو اور عزت اور ترقی اور برکت عطا فرما اس کو اور بلندی اور عروج عطا فرما نہیں میرے کام آتا نہیں مجھے لسٹ کرا دا, کچھ بھی نہیں کرا تھا چل واٹ مگر آپ کو دعائیں دینا آپ کیوں حسد کر کے جل بھن کر اپنی دنیا اور آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں نہ کریں اس طرح اللہ تعالی ہم سب کو حسد کی آگ سے محفوظ فرمائے اور جو دو دوسری صورت ہے وہ تھی سورہ ناس تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے سب کا خالق و مالک اس میں جیسے ہوئے نا کہ سب لوگوں کا رب ہے تو اس سے ذکر میں انسان کا خاص اس کا شرف ہے یعنی اس کی عزت کے لیے ہے کہ انہیں اشرف المخلوقات کیا گیا سب لوگوں ملک الناس سب لوگوں کا بادشاہ الناس سب لوگوں کا خدا ان, ان کے کاموں کی تدبیر فرمانے والا کہ الہ اور معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے من شرول خناس, اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے مراد اس سے شیطان ہے یہ اس کی عادت یہ ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے سے ڈالتا ہے اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے الزی وس فی صدور الناس وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں منل جنتی وناس جن اور آدمی یہ بیان ہے وسوسے سے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی تھا, ج, آ, وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی جیسا شیاتی انسانوں کو وسسے میں ڈالتے ہیں ایسے ہی شیاتی نس بھی ناسے بن کر یعنی نصیحت والے بن کر آدمی کے دل میں وسسے ڈالتے ہیں پھر اگر آدمی ان وسسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور خوب گمراہ ہو جاتا ہے خوب گمراہ کرتے ہیں اور اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ شیاطین جن کے شر سے بھی پناہ گے اور شیاطین انس کے شر سے بھی بخاری شریف بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب کو جب استر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دستے مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے اور سورہ اخلاص یعنی قل, قل هو اللہ آہت اور سور فلک اور سور ناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سرے مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس و پھیرتے جہاں تک دستے مبارک پہنچ سکتے یہ عمل تین مرتبہ فرماتے تو اللہ کہہ رہے کہ ہمیں بھی اس ادا کو ادا کرنے کی توفق نصیب ہو جائے انشاءاللہ اس انداز سے ہم بہت سارے شر اور بہت سارے فتنوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ دو صورتیں تھیں ان کے متعلق جو تفسیر میں جو صدر الفاظ مدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی نے بیان کیا تفسیر خزان الرفان یہ بھی دید دعوت اسلامی کا اپنا مطبع قرآن ہے تفسیر خزانہ عرفان یہ لیجئے ایک جلد کے اندر پورے قرآن کی تفسیر بہترین تفسیر اگر آپ کو پڑھنی سمجھنی ہے بہت ساری اس میں آیتیں آیتوں کے تحت روایتیں ہیں مسائل ہیں مدنی پھول ہیں بعض جگہ بزرگوں کے اقوال بھی موجود ہیں تو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے مخت المدینہ سے حدیطً یہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے تو ٹیلی فون کالس جمع ہیں باپا بھی فارغ ہو گئے چلیں باپا کی زیارت بھی کرائیں ٹیلی فون کالس بھی سنائیں السّلام علیکم و وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں گلزار بات کر رہا ہوں اور تشمیل بھی میپر ہیں میری گزارش ہے میری جو ہے بیوی جو ہے نا میری وہ بھی آپ کی مقابلے میں شرکت کرتی ہے وہ دیکھتی رہتی ہے ہمارے دھرم چینل جو ہے وہ صرف مرنی کا چلتا ہے اور ہماری شادی کو جو ہے سال ہو گئے ہیں ہمارے پانچ بچے ہیں وہ بہت آپ تفصیل کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے اور پاپا جامعین کہیں کہ وہ بھی دعا کریں تاکہ ہمارے یہاں ہلاد ہو اور ہم یہ آپ کے مدنی مزہ کریں گے اس کو مدنی منا بنائے اس کو ہماری بہت خواہش ہے تھی برائے مہربانی دعا کر لیں جزائ خیر جزاک اللہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے جن جن جائز دعاؤں کے لئے جن, جن جائز مرادوں کے لیے ہمیں کال کی رب کریم آپ کی ہر جائز دعا ہر جائز مراد ہر جائز خواہش ہر جائز تمنا پر اپنی رحمت کی نظر کر دے اور یہ دعا یوں ہوتی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے جب اللہ تعالی ہمارے کسی کام پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے گا تو وہ چیز ہمارے لیے بہتر بہتر اور بہتر ہوگی اللہ تعالی آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں بھی عطا فرمائیں دوسری کال سنائیے فاقت علی بول رہا ہوں کہ کویت سے میرا چھوٹا بچہ ہے تقریباً چودہ سال کی عمر اس کی تو وہ بھی ذکر کرتا ہے کہ مجھے بابل مدینہ کراچی میں جا کے دس دن کا اطکاف بھی بیٹھنا ہے اور روزے بھی ادھر رکھنے ہیں تو کیا وہ ادھر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا مہربانی اس سوال کا جواب دے دیں دس سال کا چھوٹا بچہ تو یہاں کیسے رہے گا ہاں دس سال کے چھوٹے بچے کے ابا کو دعوت ہے کہ اگر وہ آئیں تو مدینہ مدینہ وہ اتکاف کر لیں ان اللہ تعالیٰ مدینہ مدینہ ہو جائے گا آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ آ جائیے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام شاہد میران اختاری ہے میں ملک وال سے عرض کر رہا ادمی پھولوں کی مدنی محک میں میں نے سوال کرنا ہے نگرانی شورا سے نوجوانوں کو گناہوں سے بچنا چاہیے ایک دفعہ سنا تھا کہ امیرہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اولاد کو کس طرح گناہوں سے بچائیں تو باپا نے یہ فرمایا کہ جس طرح آپ بچوں کو بجلی کی تار سے بچاتے ہیں کہ بیٹا بجلی کی تار ہے قریب نہ جانا شاٹ لگے گی اسی طرح ہمیں بچوں کو اپنی اولاد کو گناہوں سے بچانا چاہیے تو اس طرح اگر ہم اپنے اولاد کا ذہن بنائیں تو انشاءاللہ شاء ہماری اولاد گناہوں سے بچے گی نگران شورا کو ہماری طرف سے سلام اور یہ غرض ہے بلد کہ ہمارے لیے دعا فرما دیں یہ سلسلہ بہت پیارا ہے بندی چینل کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے امین بجاین امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ پیارا مدنی پھول دیا اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے اپنی آل اولاد کو گناہ سے بچانے کی توفیقہ فرمائے امیر اللہ سنت کے یہاں غریباً کلام پڑھا جا رہا ہے آئیے امیر سنت کی طرف چلتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ علیہ